الرحمن الحمۃ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صُبح باقی تمام سامعین گرامی برادران ہمارے سلسلے دس کتاب دعوت شریف میں سے درخت نمبر 397 ابلک 49 ہے تھی نائن ہاں جی اور تین سو ستانوے شروع سے ابھی تک کے دروس ہیں اور انتالیس جو ہے اوراد فتحیہ کا درخت نمبر انتالیس ہمارے سلسلے درخت جو ہے اوراد میں سے ملک الجبار جو کہ اس میں اللّہ تعالیٰ کا افضل ذکر لا الہ الا اللہ کا سو پچاس مرتبہ تکرار ہوا ہے تو اس سے پہلے ایک عنوان بنداقی نے ملق ذکر الٰی کے فوائد اور ثواب کے نمائند ہے آپ لوگوں کی خدمت میں کہ اللہ کو یاد کرنا وہ لوگ جن الفاظ میں بھی ہو جن آسماء الحسنہ کے صورت میں ہو نمازوں کی صورت میں ہو تجزیہات کے صورت میں ہو اولادوں کی صورت میں ہو اللہ کو یاد کرنا مع اللہ کی یاد والی ماحولوں ملسوں کو آباد کرنا ان میں شرکت کرنا ان کے ثواب اور اجیر کے حوالے سے تاکہ کا ذکر کے ثواب کا ہمیں علم ہو اس سلسلے میں آپ لوگوں کو ابھی تک ہیں بنداخی نے جو ہے بارہ احادیث عالم کے مبارک قانون تک پہنچا چکا ہوں اور ابھی تیرواں حدیث جو ہے اسی سلسلے میں اللہ خیاد کرنے کے ذکر ملا عظیر کے بارے میں آج کی در میں جو ہے اس عنوان میں تیرواں حدیث نقل کر تو پیارے ان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرمایہ لوگوں اللہ کے پھر ذکر کے مجالس ڈھونڈتے پھرتے ہیں سارا عادش کے میں صرف تاجمہ بتا رہا ہوں ٹھیک ہے جی ہر لوگ اللہ کے فشتے ذکر کی مجالس ڈھونڈتے پھرتے ہیں جب کبھی تم کو ایسی مجالس مل جائیں تو یہ سمجھو کہ یہ جنت کے باغ ہیں ان باغوں سے کچھ پھل تم بھی کھا لیا کرو تم صبح شام ذکر الہی کیا کرو تم میں سے جو اس عمر کی خواہش رکھتا ہو کہ اپنا مرتبہ معلوم کرے اللہ کے حضور میں تو وہ اپنے دل میں خدا کے مرتبہ پر غور کرے جس قدر تمہارے دل میں حضرت حق کا مرتبہ ہوگا اتنا ہی تمہارا مرتبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوگا ہاں جی کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے کو اسی درجے میں رکھتا ہے جس درجے میں بندہ اللہ تعالیٰ کو رکھتا ہے تو یہ حدیث جو ہے بیاول جنت کے خزانے صفحہ نمبر پچانوے حدیث نمبر چھ ہیں انہوں نے اس حدیث کو حاکم مشترکہ کے حاکم سے نقل کیا ہے جو کہ السنت والجماعت کے حدیث کی ہاں سیاہ کے بعد دوسری بڑی ذخیم کتاب ہے تو اس حدیث سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ ہے کہ مجالس ذکر جو ہے جیسے ہمارا اووراد فتح کی ملزِ عشریہ کی ملز ہے صبحیہ کی ملز ہے ہاں جی اور اسی طرح جو ہے پانچ وقت کے جو اوراد کرتے ہیں یہ سب جو ہے وہی مجالس ہیں عجورات جو ہے جمعہ کو جو ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے وہ سب بھی اسی کے مصادق میں سے اسی ذکر کے مصادق میں سے تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ مجالس ذکر جنت کے باغ ہیں تو ایسے مجالس میں شریک ہو کر ذکر کرنا حیقہ میں جنت کے پھل کھانے کے مترادف ہے ابھی آپ دنیا میں یہاں پر ذکر کریں گے کل اللہ اس کے بدلے میں جنت میں آپ کو جنت کے باغات میں پھل کھلائیں گے ہاں جی جو انسانی اس کی لذتیں انسانی سوچ سے بہت ہی بلند وڑھتا ہے بلند والا ہے بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ بھی اتنا ہی ملا اعلیٰ میں اسے یاد فرماتا ہے اپنے فرشتوں کے بندہ زمین پر اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ فرشتوں کے محفل میں اس بندے کو یاد کرتا ہے اور فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں کی دعا کرتے ہیں اللہ اس بندے پر اپنے رحمتیں نازل کرتا ہے اور جو تعلق بندہ جو ہے اللہ سے رکھتا ہے یعنی آپ کے دن میں آپ نے اللہ کے لیے جو مقام و مرتبہ دے رکھا ہے وہ اللہ جس کو میں یاد کر رہا ہوں وہ اللہ کلشین کل قدیر ہے وہ اللہ جس کے سامنے میں سردہ ہوتا ہے جس کا میں وہ بالکل شعین علیم ہے اس کے علم ہر چیز پر محیط ہے وہ اللہ جس کے سانجس کو میں یاد کرتا ہوں جس کی یاد میں میں رہتا ہوں وہ کائنات کے ہر شے کا رازق اور مالک اور رب اور الہ العالمین ہے ہاں جی؟ اسے طرح اللہ تعالیٰ کی عظمت کے ادراک ادراک کے ساتھ جتنا آپ اللہ کو یاد کریں گے اللہ تعالی بندے کو اسی عزت و احترام کے ساتھ عالم والا میں ملائ عالم میں یاد کریں گے وہی تعلق اللہ بندے سے رکھتا ہے یعنی جو تعلق بندہ اللہ سے رکھتا ہے وہی تعلق اللہ بندے سے رکھتا ہے اس لیے جو تصوف و عرفان کے مرشدان حقیقت نے ہمیں ہمیشہ اللہ کی یاد میں رہنے کے لیے یہ تمام ورد وظائف ہاں جی اوراد و نوافلات کی تعلیم فرمایا پانچ وقت کے اورات ہاں جی ہر وقت کے تجزیہات ہر روز کے تجزیحات اوراد فتھیہ صبحیہ، اثریا تاجر پہلے کے اورات ہاں جمعرات جمعہ کے تجبیہات اذکار، ذکر یہ سارے کے سارے کیوں عمل نافذ شافی کو انہوں نے جانا اللہ کو یاد کرنا ہی یہی مقصود زندگی ہے بندے مومن کا اللہ کے یاد میں رہنا اللہ سے تعلق کو مضبوط رہنا ہاں اللہ ہی کے سامنے ہمیشہ سر و سجود رہنا اللہ کی عظمت کا جتنا ہو سکے ادراک کرنا اور ہمیشہ اللہ کی عظمت کا ادراک کرتے ہوئے اس کے سامنے سر تسلیم و خم رہنا اور اس کے ہر ہر حکم بے لبے کے کہتے رہنا اور اس کے فرائض میں کوتاہی نہ کرنا اس کے محرمات میں سختی سے جب آپ کے دل میں عظمت الہی ہوگا تو اس کے احکام کے بھی آپ کے دل میں پاسداری ہوگی عظمت الہی کو دل میں رہ کر کیسے نافرمانی کریں گے کیسے گناہ کریں گے جب آپ کا عقدہ یہ اللہ ہمیشہ دیکھ رہا ہے جب آپ کا عقدہ یہ میں ہمیشہ اللہ کے سامنے ہوں جب آپ کا قددہ یہ میں اللہ سے لمحے کے لیے بھی اپنے آپ کو غائب نہیں کر سکتا ہوں ہاں آپ کا گدہ یہ اللہ میری ہر کول فیل و سگنات سے آگاہ ہے ہاں جی تو خوب ان اللہ جو ہے مجھے جب ہیں پکڑ سکتا ہے عذاب دے سکتا ہے سزا دے سکتا ہے یا مجھے انعامات سے نواز سکتا ہے میری زندگی کی ہر خیر و شر جو ہے اس اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ میرے بارے میں جو فیصلہ کرنا چاہے کر سکتا ہے اور وہ چیز پہ قدرت رکھتا ہے اور میں اس کی درگاہ سے کہیں بھاگ کے نہیں جا سکتا ہوں میرے لیے کوئی رائے فرار نہیں صرف ایک دوسری کی طرف بھاگوں اس کے کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہے ہاں جب آپ حقیقتوں کو جانیں گے جان کر اللہ کو یاد کریں گے تو پھر گناہ کا چانس کہاں سے رہتا ہے اور فرائض میں کوتاہی کے امکان کیسے ہو جائے گا یا بان جو ہے ان اولاد و وظائف کے معنی مفہوم کو اگر ہم سمجھ کر پڑھنے کی عادت کریں افسوس سے نواش دنیا میں ان کو صرف پڑھتے ہیں حالانکہ یہ دعا ہے یہ مانگنے کی چیزیں ہیں یہ عجزی کے ساتھ مانگنے کی چیزیں ہیں یا یہ کلمات ہیں جن کا معنی معفوم سمجھ کر حسن دعائے آباد فتح جو ہے ہاں جی اللہ اور یا اللہ اسماع الحسنہ جو ہے ایسے اذکار ہیں کہ جو عاشق دیوانہ اپنی معاش حقیقی کے ایرد گرد گمراہ اور اس کے سناخوانی کا رائے اور اس کے اشیا اشعار پڑھ رہے ہیں اور اس کو خوش کرنے پہ لگا ہوا ہے اور اس کے یاد میں فانی اور عوارک ہے ہاں ایسی کیفیت میں پڑھی جانے والے اسکار ہیں کہ وہ مکمل یاد الہی میں غرق ہو اور ان اسکار کے اندر اللہ کی جو صفات بیان ہوا ہے اللہ کی جو عظمت بیان ہوا ہے ان میں سے ایک ایک کو دل و دماغ میں بٹھاتے ہوئے ایک ایک کو ادراک کرتے ہوئے ایک ایک پر ایمان پختہ کرتے ہوئے اگر پڑھیں تو یقیناً ہماری زندگی میں بہت بڑی تبدیلی آئے گی اور ہم ہاں جی ایک صالح بندے کے حیثیت سے اس معاشرے میں زندگی گزار سکیں گے اور پھر اس کے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ وہ اللہ کی کوئی نافرمانی کرے لہذا جو ہے ہاں جی اس لیے تصوف و عرفان کی موشیدان حقیقت نے ہمیں حسن حضرت امیر کا بھی سید رمضان رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں ہمیشہ اللہ کی یاد میں رہنے کے لیے یہ تمام ورد وظائف اورات و نوافلات کی تعلیم فرمایا اور عمل ان کر کے دکھایا ہے تاکہ ہم ذکر الہی کے ان عظیم فوجات اور ثوابات سے حضاب ہو سکے چودہ نمبر حدیث یہ ہیں پیارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو لوگ قیامت میں موتیوں کے ممبر پر بیٹھے ہوں گے ان کے چہرے پر نور چمکتا ہوگا لوگ ان پر رشک کریں گے یہ نہ انبیاء علمِ سلام ہیں اور نہ شہدا کیا نے یوں فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن ہاں جی. جو لوگ قیامت میں موتیوں کے ممبر پر بیٹھے ہوں گے ان کے چہرے پر نور چمکتا ہوگا لوگ ان پر رشک کریں گے یہ نہ انبیاء علمِ سلام ہیں اور نہ شہدا ایک آرابی نے گھٹھنوں کے بل کھڑے ہو کر گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہیں ہمیں بدلائے تاکہ ہم ان کو پہچان لیں فرمایا یہ لوگ محبت والے ہیں مختلف یہ لوگ محبت والے ہیں مختلف قبائل اور مختلف شعروں سے صرف اللہ کے ذکر کے لیے چل کر آتے ہیں یہ مختلف قبائل اور مختلف شہروں سے صرف اللہ کے ذکر کے لیے چل کر آتے ہیں اور جمع ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو یہ مقدس حدیث جو ہے یہ کتاب جنت کے ہزانے صفحہ نمبر پچانوے حدیث نمبر چھ سو انیس ہے انہوں نے اس حدیث کو عالیہ سنت کی حدیث کی کتاب تبرانی سے انہوں نے نقل کیا ہے تو آپ دیکھیں اس حدیث میں کتنی بڑی ثواف ہے ہاں جی یہ شوبیا نہیں شو ہیں شودا لیکن ان کو اللہ تعالیٰ ایسا عزت افزائی فرمایا ہے جنت میں کہ جو ہے لوگ ان کی اس عزت افزائی پہ رشک کر رہے ہیں میزان خیام پندرواں حدیث اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی قوم کوئی بھی قوم کوئی شاخ کوئی فعت ہاں جی جب ذکر الہی کے لیے بیٹھتی ہے جیسے ہم لوگ اوراد فتح کے لے صبحہ کے لے اشریا کے لے باقی داؤں کے لیے بیٹھتی ہیں تو ان پر رحمت اور اطمینان نازل ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہاں جی جب کوئی قوم جب کوئی قوم جب ذکر الہی کے لیے بیٹھتی ہے تو ان پر رحمت اور اطمینان نازل ہوتا ہے اللہ کی طرف سے اللہ کے فرشتے اس کو ڈھانگ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر اس جماعت میں کرتا ہے جو اس کے پاس سے ہنج مسد فرشتوں کی مجلس میں مقاروین کے مجلس میں اللہ تعالیٰ پھر اس بندے کو یاد کرتے بندہ زمین پر اپنے دوسرے مومنوں کے ساتھ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور تو اللہ کی ان پر رحمت اور اطمینان نازل کرتا ہے فرشتوں کو جو ڈانگ لیتے ہیں ہنج ٹھہان لیتے ہیں ان کو اپنے اللہ کے رحمت میں اور آسمانوں میں اللہ تعالیٰ جو ہے اس بندے کو یاد کرتے ہیں اپنے اس فرشتوں اور مقربین کے حامل نعر ش لائی کے محفل میں اور یقیناً اس بندے کے لیے مفرت کی دعا فرشتے اس کے لیے مفرت کے دعا کرتے ہیں تو یہ عدیز بھی جنت کی حدانے کتاب صبح نمبر پچانوے عدیز نمبر 620 سو بیس ہے اور یہ انہوں نے صحیح مسلم کے حوالے سے لکھا تو یہ مطلب یہ کہ اس کثرت سے فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ قوم ان کے پروں میں ہاں جی ڈھک جاتی ہے یعنی اس محفل میں اتنے زیادہ پھر سے نازل ہوتے ہیں کہ قوم ان کے پروں میں ڈھک جاتے ہیں فضین گرامی یہ وہ تصبیحات ہیں مطلق ذکر کے ثوابات ہیں اجر ہیں ہاں جی جو کہ جو ہے اللہ جن کو توحق دے دیتا ہے تو اس طرح اللہ کو یاد کرتے ہیں تو یہ ہے ذکر اللہ سے مراد جو ہے اب تھوڑا سا توجہ میں نے ان تمام عادیثوالے سے دے رہا ہوں تو ذکر الہی سے مراد ان حدیث میں اللہ کی مدلہ کا ذکر ہے جس میں نمازوں کے بعد پڑھے جانے والی تاخیبات اورات جیسے اوراد خمشیا اشریا صفیہ فتح نیز مختلف اوقات اور دنوں کے ورد ضائف تصبیحات دعائیں سب ہیں اس کے علاوہ تلاوت کلام پاک و دیگر ہاں <مشنون> جی دعائیں اور پیرانی طریقت مردانہ حرکت کی جانب سے اپنے موردین کے کی اصلاح نفس اور تزک نفس وغیرہ کے لیے جو ازکار محسوسات دیتے ہیں وہ سب ان احادیث کے مسادق ہیں اور یقیناً ذکر سے مراد وہ ذکر ہے جو انسان پوری توجہ اور خزو و حادثی کے ساتھ اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں نیز اپنے کردار و اعمال کو بھی اللہ کی مرضی کے مطابق رہنے کی صحیح کرتے ہیں یہ اہم ہے اعظہ اللہ کو زبان پہ تو یاد کریں یا اللہ ہو, یا اللہ اللہؤ بھی پڑھتے رہیں لال اللّہ بھی پڑھتے ہیں اور کام اپنا وہ کریں جو شریعت میں حرام ہے حروجی وہ کھائیں جو حرام ہے سود کھائیں رشوت کھائیں ہاں جی فرائض کی کوتاہی کریں ڈوٹی میں کوتاہی کریں سارے بے معنی کریں اور لاؤ, اللّہ اللہ بھی پڑھتے رہیں اس والوں میں تو اللہ ہو, کو مجھ کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے ہاں جی ذکر وہ حقیقی ذکر جو یا وہ یاد یہ لائن جو گناہوں سے روکتا ہے جب آپ اللہ کو حاضر پاتے ہیں سامنے پاتے ہیں اس کی یاد کو اپنے تو پھر گناہ کیسے کر سکتے ہیں گناہ ہی کوئی گنجائش ہی نہیں ہر کوئی ذکر بھی کرتے ہیں گناہ بھی کر اس مطلب یہ ذکر کی حقیقت سے بالکل لابلت بلت مکمل جاہل ہے نیز اپنے کردار و اعمال کو بھی اللہ کی مرضی کے مطابق رہنے کی صحیح کرتے ہیں ہر کوتاہی ہوا فوراً توبہ طائب کرے اتنی فضلت والے اسکار سے مراد صرف لقۂ لسانی نہیں آزاد کرام کہ زبان پر تو لا اللہ ہو اللہ ہوئی لیکن دار رفتار اللہ کے احکام کے برخلاف ہو شریعت سے کوسوں دور ہو اور شریعت متحرک کو ظاہر اعمال و قیل قال کہہ کر توہین کرتا ہو اور اپنی من پسند طور طرقے نکال کر ذکر کرتا ہو تو ایسی ذکر سے اللہ, اللہ جو ہے ایسی ذکر سے اللہ سے ایسی ذکر سے جو ہے من منمانی ترقی ایجاد کرتے ہیں اللہ سے کسی ذکر سے اللہ سے دور ہونے کے سوا کوئی فائدہ نہیں ایک مسلمان و مومن اور صوفی و عارف کے تمام اعمال و کردار و عبادت شریعت کے ان مطابق ہونا ضروری ہے اور ذکر الہی کے طور طریقے قرآن سنت اور دین کے تعلیمات کے مطابق ہونا نہایت لازم اور ضروری ہے ورنہ کہیں کسی بیتات کا شکار ہو کر ان نہ اہل البداعی قلعہ واہل نعت کا مذاق نہ بن جائیں تو اجزاء کرامی یہ مختصر جو ہے مدلہ کا ذکر کے بارے میں یہ چیپٹر آج کلیئر ہو گیا اور انشاءاللہ شاء لا الہ اللہ اللہ کے بارے میں کچھ حادثی صاحبوں کو نقل کریں گے تو اس کے بعد پھر ہم ملک الجبار کی توجعات میں داخل ہو جائے